الحمد اللہ مغرب کی نماز کے بیان میں مغرب کی نماز میں جو فراس ہوتی وہ کس قدر ہوتی آیا کہ تولیہ خراب ہوگی یا کثر خراب ہوگی یعنی خراط کم ہوگی مختصر ہوگی یا لمبی خراب ہوگی تو کئی حضرات میں اس بات کا قائل ہیں کہ لمبی خراعت ہوگی جب تجمور کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں فسار ہے یعنی قصر خیرات ہے مختصر خیرات ہے اس بات کی طرف اس بات کے اندر جس چیز کو بیان کرنا ہے اس سے پہلے آپ ذرا بطور تمید کے آپ نے چونکہ کتابوں میں پڑھا ہے اور خود اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نمازوں کے اعتبار سے کرا نمازوں میں احراط کے اعتبار سے قرآن مجید کی صورتوں کو تین قسم پر تقسیم کیا جاتا ہے دیوال مفصل اوساط مفصل اور اتسار مفصل مفسل ابارہ پڑھ چکے ہیں خود ہی کتاب کے اندر میں خود بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو اس میں ذرا آئمہ کا اختلاف ہے کہ تیوال مفصل کون سی صورتیں ہیں اوسات مفصل कौन सी صورتیں ہیں خسار مفسل کون سی ہیں اور پھر کون کون سی نمازوں میں کون کون سی صورتیں ہیں تو اس کو ذرا اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیجیے اگرچہ سراحق آپ کو استاب کے اندر نہیں ملے گا کیونکہ تیوال اور خسار تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اعلیٰ اقوال مختلف سب سے پہلے جو اخناب ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اخناب کے یہاں دیوالم فصل کیا ہیں سورہ خجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ تیوالم فصل کہلاتی ہیں اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینا تک یہ اساتم ہے اور سورہ بینہ سے لے کر آخر تک یہ کیا ہیں اثار و فصل ہیں اور پھر اس بارے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ احناف کے ہاں فجر اور زبر کے اندر کیا ہے تیوالم مفصل ہے عصر اور عشاء میں اوساد مفصل ہے اور مغرب کی نماز میں خسار مفصل ہے اس میں تو یقیناً امید ہے مجھے کہ آپ کو اس میں بھی تردذ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے علم میں ہوگا یہ تو پہلا مسئلہ ہے یعنی احناف کا دوسرے نمبر پر ہے شوافے شفافے کے ہاں جو تیوار مفصل ہے وہ سورہ خجرات سے ہی ہیں لیکن یہ سورہ خجرات سے سورہ بروج تک نہیں بلکہ سورہ خجرات سے لے کر سورت النبا تک یعنی عامہ یا دساروں جو سورہ نبا شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ کیا پیانے طبال مفسل ہیں اور اوسات مفصل ان کے ہاں سورہ نبا سے لے کر سورت البحا تک اور پھر کسار مفسل سورت البحاع سے لے کر آخر قرآن تک یہ کسار مفسل ہیں یہ مسئلہ کیا شفافے کا پھر ان کے نزدیک نمازوں کے اعتبار سے کس طرح تقسیم ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فجر کے اندر تو کہتے ہیں کہ تیوارے مفصل ہے اور زبر کے اندر تھوڑا سا فجر سے کیا ہے اختصار ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تیوارے مفصل میں ہی لیکن اس میں کیا ہے تھوڑا سا اختصار ہے زبر کے اندر تہوار کے اندر ہی لیکن تھوڑی سی ایرات کیا ہے اختصار ہے دونوں کے اندر اتنا سا فرق ہے باقی اثر اور عشاء میں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسات مسلسل ہے اور مغرب کے اندر مغرب کے مرا یہ تو پھر وہی والی, والی بات ہے صرف قرب اللہ وحد پڑھیں اور کیا پڑھیں گے تو یہ تو ایک استحبابی عمل ہے نا جی سنت ہے لیکن اس میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ایسا ہو مغرب کے اندر شوافے کے مشہور قول کے مطابق مغرب کی نماز کے اندر بھی کیا ہے طوال محسل ہے ٹھیک ہے مغرب کی نماز کے اندر کیا ہے طوال محسل افضل ہے شوافے کے ہاں مغرب کی نماز بارہ پہ آگے اس باب کے اندر بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو شوافع فر کے یہاں فلاسہ کیا نکلا کہ حجر کے اندر کیا ہے تیوال ہے لیکن زور میں اس سے مختصر حسر و عیشہ وسعت مفسل مغرب میں پھر تیوال ہے مالکیہ کے یہاں سب سے پہلے تو یہ جانی ہے کہ تیوالمفسل اسات مفصل اور کسان مفصل کیا ہے مالکیا کے یہاں مالکیہ کے ہاں؟ یہاں سورہ حجرات سے لے کر سورت النازعات تک یہ تیوال مفصل ہے سورت النازعات سورت النبا کو طوال مفصل میں شامل کردانتے ہیں نمبر دو اوسعت مفسل صورت النازعات سے لے کر صورت الزحا تک اور مفسل سورت الضحاء لے کر آخر تک باقی جو نمازوں کے اندر ترتیب ہے تو وہ بالکل احناط کی طرح ہے کہ فجر اور الظہر میں دیوال مفسل ہے اصل اور عشاء میں وسعت مفسل ہے اور مغرب کے اندر فسار مفسل ہے صرف البتہ دیوال اوسعت اور, اور فساد میں فرق کرتے ہیں لیکن نمازوں میں کے اعتبار سے فرق تو اس اعتبار سے فرق پڑ پر جائے گا لیکن ویسے فرق نہیں ہے. مذہب نمبر چار خانہ بلا ماں محمد الحمب الرحم اللہ اور ان کے متبر ان کا مسئلک ان کے یہاں توال فصل جو ہے یہ سورہ خجرات سے نہیں ہے بلکہ یہ سورہ خوف سے ہے اس بھی ایک سورت سورہ خوف کم تو سر قو سے لے کے سورت النبا تک یہ کہتے ہیں کہ طوالم الفصل ہے اور سورۂ نبا سے لے کر صرف وظہر تک اوسعت مفصل اور زحات آخر تک کسار مفصل باقی نماز کے اندر پھر وہی احناف فلی ترتیب ہے کہ فجر اور ظہر میں تیوال عشا اور... آ... کیا کہتے ہیں اس کو عشاء میں ہاں تھوڑا سا فرق ہے فجر اور ظہر میں کہتے ہیں حنابلہ کے ہاں کہ فجر اور ظہر میں تو تیوال مفصل ہے عشاء میں صرف اوساط مفصل ہے عصر اور مغرب دونوں میں کیا ہے کسان مفصل ہے صرف مغرب میں نہیں بلکہ عصر اور مغرب دونوں میں کے سارے متسر شباب ہیں تو یہ آپ سنگیت کے طور پر آپ نے جان لیا اس کے بعد آج باپ کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے کہ مغرب کی نماز میں کیا ہے تلات ہے یا قخل اعتراعت ہے یہ جی ہنابلا ہنابلہ کے یہاں سرح خواب سے لے کر سورہ نبا تک والے متسر ہیں اور صورت و سے لے کر صورت الزحا تک اوسات مفصل ہے اور وضحات سے لے کر آخر تک کسارے مفصل ہے نمازوں میں پھر ترتیب یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں تو قوالم مفصل ہی ہے عصر اور مغرب دونوں میں کسارے مفصل ہیں صرف عشاء میں جا کر اوساتم فصل ہے کی اپنی تعریف کے مطابق اوسعت اور قوال کے اعتبار سے اب آگے باپ بابر کراتی صلاحیت مغرب مغرب کی نماز میں کیا ہوگا ہوگا یا قصر ٹھیک ہے کہ نہیں کہ آیا مختصر کرا ہوگی یا لمبی قرآب ہوگی اس میں آپ نے پڑھا ہوگا بھی ان صورتوں میں بھی کہ شفافے کی حاصل کیا ہے مغرب میں طول کرا کا قول ہے تو اس میں دو مذہب ہے ایک جبہور کا مذہب ہے وہ یہ کہ اس میں کثر کراط ہے دوسری طرف حضرت ابن ثابت، زبیر ابن مطم عروہ ابن زبیر اشام ابن عروہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول کے مطابق اور پہلے ضواہر کے ہاں مغرب کی نماز میں طول قرآب افسر ہے طورات کا مرا عام ہے یعنی پھر چاہے وہ لمبی لمبی صورتیں ہوں سرح آراب کے جیسے آج حدیث آ رہی ہیں سورہ سرحصور ہے سورہ مرسلات ہے وغیرہ وغیرہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ یہی ہے اہل کے ہاں بھی یہی ہے کہ مغرب میں کیا ہے خراعت ہے دوسری طرف احناف، مالکیہ، صفیہ نے سونی رحمت اللہ علیہ ابراہیم عبداللہ اللہ مبارک جمہور کو پہاڑ محدین کے ہاں مغرب میں کیا ہے قطر کے ہے اور یہ قطر خرا کی افضل ہے پھر تھوڑا سا حناب جمہور اور مالکیا میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جمہور کا یعنی حناف کے یہاں تو خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے جبکہ مالکیہ کے ہاں سور قرا مقروب ہے وہ خالہ کون سے یہ لوگ براب ہوں تو سب سے پہلے سور قرآت کے لمبی اخراط ہے مغرب کے اندر کن حضرات کے درائل بیان کیے ہیں تو تین صحابہ کرام ضرور اللہ تعالیٰ علیہ مضمائین سے مرویات ناخل کی ہیں مختلف صنعتوں کے ساتھ سب سے پہلے جبیر کے مقام ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کے اندر لمبی اخراط ہے اسی طریقے سے حضرت عمل فضر ہارے ہیں ان उन, کی حدیث ان کی روایات بھی مختلف سندوں کے ساتھ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی اطراد فرمائی ہے پڑھی ہے اور حضرت مختلف سنجوں کے ساتھ ان سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی اطراد کی ہے سر آرا وغیرہ پڑھی ہے مغرب کی نماز سورہ سور وغیرہ مختلف قسم کی روایات آپ کے سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے حضرات کا مسئلہ پھر کیا ہے جو آباد بھی ہیں ان دالائل من ذكر اس کے بعد جب ہود کے دلائل شروع ہوتے سب سے پہلے دیکھیے پہلی دلیل جو کہ ابن حضرت مالک مالک مالک مالک ابن عمر کی ہے اوہی قال حدثنا يونس قال حدثنا جواد قال حدثني مالک بن شهاب عن محمد بن جبیر بن متنعن عن ابی رضی اللہ عنہ ہاں قال حدثنا انس بن قال حدثنا یحیی بن سعید الخطان قال حدثنا مالك عن قرنه زهري عن ابن جبير ابن جبير بن مطعم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في مغرب بتقو بتقو كعب سلام قام انا سنا كعب سلام قال حدثنا محمد بن ذبيح قال قرنا مالك وسفيان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کالا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا وہ رہے آپ کیا کر رہے تھے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے جب میں نے قرآن سنا لے کہ یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ابھی اسلام نہیں لائے تھے بدر کے حوالے سے ان کی سفارش کے حوالے سے مدینہ ہے اس موقع پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ کیا اخراط کر رہے تھے مغرب کی نماز میں سورہ تو, تو, تو آگے یہ حدیث آگے پر ایک مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے جواب میں بھی آ جائے گی تو کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن سنا تو کہا سد اقلوی میرے دل کو جیسے چیرا گیا سد اقلوی جب, جب, جب, جب, جب, جب دل کوئی مغرب کے حضرت عمر فضر حارث نے ان کی روایات اور یہ حضرت انا ان حضرت حضرت آن اللہ ان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا میں مغرب کی نماز میں تو امر کہ انہوں نے جب تو عمر فبر الدین تلحص نے کیا کہا پڑھنے میں مجھے یاد دلایا میں نے آخری بار سنا تھا کہ آپ اس کو پڑھ رہے نماز میں اب یہاں پر خبر میں کیا ہے اس کے بعد مختلف جگہوں پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مختصر خیرات نہ کرو جیسے کہ, کہ مختصر خیرات اور آگے کہ اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے لمبی خیر کرتے تھے جیسے قال قرنه ابن زيد سمع علامه يقول اقرأ قرانيه الله عليه وسلم ان هو قال الحكم يا عبد الملك ما يحمل كتابرا في سراط المغرب قل هو الله احد فسوره اخرى صغيره قال ثبت فوالله لقد سمعت الله صلى الله عليه في سراط المغرب فقال قل هو الله احد سوره ابن عربي بن خبر دی کہ اللہ علی کام کیا تم مغرب کی نماز پڑھتے ہو اس کے علاوہ نے فرمایا کرتے تھے مغرب کی نماز میں تو والے تو والے؟ علیہ لمبی تو ہے؟ علیہ یعنی سنحی جی. تو مغرب میں کیا ہے لمبی خطاب ہے تو مغرب میں شکت آب یا ابو زیداری کو شک ہوا جنہوں نے ہے کہ سات دیکھیں؟ آبی اپنے مرزے. تو ایاب الد نے یا ابو زید ان دونوں میں سلام کون تھا کہ انہوں نے ملوان کا قصر کہ تم کیوں سفر کرتے ہوتے ہو مغرب کی نماز میں مغرب کی نماز میں یہاں سے حصہ رہے گا کہتی ہیں آپ صلیم نے ہمیں گھر میں پڑھائی مغرب کی متب سے ہم بھی آپ ایک کپڑے میں کیا تھے لبتے ہوئے کون باز ہے تمام کیا کہتے ہیں انہی اخبار کو لیتے ہیں اور انہیں کی پیروی کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ محرم کے اندر کیا ہے جھول ہے جیار اور حضرات نے کیا کی مخالفت کی ہے کی اس نے کی کیا, کیا, کیا ہے؟ مخالفت کی اور یہ کون حضرات ہیں اہناب ہے مالک مسوری ہیں یہ ہی. جی حضرات کیا کہتے ہیں اپنے جمہور کے درائر سے پہلے پہلے پہلے جو کے جان سکتے ہیں جس طرح لوگ استقال کیا ہے تو یہ استدلال کیا کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس جواب دیتے ہیں اس روایت میں جو غیر متن کی روایت نے پڑی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جو اہتمام ہے. ہے, ہے اور دوسرا یہ سورت نہیں, نہیں پڑی بلکہ کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ نے علاوہ کیا اور پڑھا اور اس کا بالکل کیا ہے موجود ہے اس کا استعمال وجود ہے کہ بڑا پر اور ہمارے اور ہے علم بدی سے کیا کرنا مرا ہے یہ کام ہے یہ کہہ دیا کہ آپ پڑی جیسے کسی مسافی رحمتہ اللہ نے بھی دی ہے جیسے کہ یہ کیا کر رہا ہو قرآن مجید کا کچھ حصہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں قرآن پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ برا قرآن تو نہیں پڑ رہا بلکہ وہ تو قرآن کیا کر رہا ہے تو کی کو ہے کہ بول کر کیا بنا دیا گیا ہے یہ کیا روایت لا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف کیا کہ بھائی سورج پوری پڑی دوسری طرف یہ اہتمام کیا سورج سور کا کچھ حصہ پڑا تو کیا ان دو تعبلوں سے کوئی ایسی اور چیز ہے جو ان کو دو میں سے کسی کو تقریب دے دے پوری صورت پڑی کا کچھ پڑا آپ کو میری آواز آ اب ایسی کوئی چیز ہے ایسی کوئی روایت ہے جو کسی کو تفریح دے جی ہاں ایک رہے ہیں جس میں جو محترم سے کیا ہے وضاحت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب جمنور آپ صلی اللہ کیا کر رہے تھے مغرب پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ عائد پڑی آگا آگا कहते हैं واقعہ وہ کہتے ہیں یعنی میرے دل کو لگی انگا برف کا تو خود کو خود پتا چلا سورج جو ہے کہ دو شاگرد نے شاگردوں نے ایک روایت کو جو نقل کیا ہے ان کو جو روایت کیا ہے مکمل طور پر مالک کی روایت اور اسی طرح ذکر کریں گے ہیں. وہ جو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کچھ حصہ پڑھ. جب یہ بات صاف ہے کچھ حصہ پڑا تو ہماری بات اس میں وہی بالکل صاف کھل کر سامنے آ گئی اصل بات یہی ہے کہ آپ نے کچھ حصہ پڑھا تھا پوری صورت نہیں پڑی تھی جواب دے اس یہ مراد لے لیا جائے کہ بھاگ حصہ پڑا جائزوں کے سے یہ جائز بھی ہے قرآن کی پوری پڑی ہو تو حلفی سیم یز اللہ حل تعویل کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ جو درخلت کرتی ان میں سے ایک تعویل پر قال حدثنا حدثنا بدر کے, کے, کے قیدیوں کے بارے میں فن تو کہتے ہیں کہ میں نے لگافی بات کی قیدیوں کے, کے بارے میں Uh, شیخ ہیں یعنی جو بیر ابن محم کے جو والد ہیں لوکانا قانون میرے پاس آتے ہیں شرف آد الفی ہیں تو میں ان کی سفارش کیا کر لیتا قبول کر لیتا اس لیے کہ ان کے والد کے بہت سارے احسانات ہیں تعاون اللہ علیہ کے ساتھ یعنی ابا متن بنیادی یعنی ان کے جو والد ہیں جو بیر ابن محم کے جو کہ متن بنیادی ہیں اگر وہ آتے تو ان کی کیا سفارش قبول ہو جاتی اب اس روایت کے اندر دیکھیں کہ بشیر ابن بشیر جو ہیں یہ جو روایت کر رہے ہیں اس میں کیا ہے وضاحت سے نقل جی اخبر من ان سے یہ, اس یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی حدیث میں جو یہ والا انہا پوری کی پوری سلک کو نہیں سنا ہوگا جو غیر کے الفاظ نہیں ہے مگر وہی کہ جو حسین نے نقل کیا لیا ساتھ ساتھ اس لیے کہ پورا کا پورا قصہ بیان کربی وکراً جو نقل کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف یہ وجہ خلاف نقل کی ہے کہ آپ نے آپ کو صرف یہ سنا کے نازا و کا لوا صرف اور صرف خاص دوسری جو روایت تھی جس کی آ... عمر فضل بن بالتحارت تھی تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہی طاویل ہے جنہوں نے کہا کہ سورہ عمر صلاحات پڑی وہ حدیث و مالک ہیں کیونکہ اس کے رابع مالک تھے مالک احمد صحت کو مختصر اور نہانا کہتے ہیں وہ تو اس سے بھی مختصر ہے وہ تو اس سے بھی کیا ہے یعنی طویل میں اس کے زیادہ اس کے مقابلے میں زیادہ مجمل ہے اس میں زیادہ احتمال ہے کہ وہ کیا ہو قسمیت الجز بھی الکل کی قبیل سے ہو اور ایسے ہی آخری روایت کی رو خلاصہ یہ ہوا کہ ان تینوں کی تینوں روایات جو تینوں کے تینوں صحابہ کے سے مرویات ہیں ان تینوں کا جواب کیا ہے قبیل سے ہے کہ کل بول کا جز مران دیا گیا کہ آپ نے کچھ کچھ حصہ پڑا اور اس میں کوئی خبرات نہیں, نہیں ہے لہذا صادق یہی رہا کہ قصر یہ قرآن نہیں ہے یہاں سے آگے جمہور کے درارے کو ذکر کریں گے ان شاء اللہ پڑیں گے